بنا لا بنا کے کی ہمارے پرور نہ ٹیڑھا کر دے دلوں کو بعد اس کے ہدایت دی توں نے ہم کو اور بخش بخش ہمارے اپنی طرف سے خصوصی رحمت رحمت کا من ہاں اس لیے کہ بے شک تو ہی تو ہے بخشنے والا ہے اے ہمارے فرور یہ سب دعا ہے بے شک جمع کرنے والا لوگوں کو ایسے دن میں کیا کا دیں کہ نہیں کسی کے میں ایسا کیس میں بے شک اللہ نہیں خلاف کر دے وا گا ان اللہ دین کا فرو تخریف اخروی تخریف وخروی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 آگ میں جلیں گے اولا بکود اللہ یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے یہ میرے عزیز کون سی تھی تقریب اوخر بھی آگے تقریب دنیا بھی ہے تقریب دنیا بھی لیکن ایک کداب عال ایک کان ہے نا اس سے پہلے دا بہم کا لفظ معذوف ہے مقتدا معذوف ہے کون سا لفظ ہے دا بہم کا دا بل فرون دا بہم کا دا بال فرون معاملہ ان کافروں کا مثل معاملے آل فرون کے ہے اور وہ لوگ جہ سے پہلے تھے قزاب یہ بیان ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا قزاب بی تنا بیان معاملہ تو ان کا معاملہ کیا تھا انہوں نے بھی جٹھلایا ہمارے آیات کو فراؤں کے متعلق اللہ بے جنوب نتیجہ نتیجہ تقزیر بس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے بس وہ بنا ہو گے اور اللہ ہے یہ سمجھ آ گئی یا نہیں تو ان کی حالت ان کا معاملہ چراون والوں کا ہے کلین کا فرو ستولا بون اور تو شرون علا آپ نے نظم و کے اندر بے نہیں یہی پڑھا تھا کہ کلین کا فرو ستولا یہ تفریح دنیا بھی آئے اب تو شرون علا جہنم پڑھا تھا تقویر یہ میری چھوٹی کتاب میں یہ پڑھا ہے نا لیکن میں اس کا عنوان مختصر دیتا ہوں دارین کیا وہ بھی صحیح ہے کو لذیق روک نیچے گا لکھو دونوں داروں کی وحید تو دونوں آ نا تقویر دنیا بھی آ گئی بھی آ خلاصہ وئی دارین دار میں بھی وئی اس دار میں بھی وہی تو کافروں کے لیے وعید دارین ہے اور ہمارے بزرگوں کے لیے کیا ہے شاد ان کے لیے وعید دار ہیں ہمارے بزرگوں کے لیے شاد اس کے مناسب وہ شیر دیکھو نا تو سادت مند ہے کس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلو اب فر کے گلزار میں کہاں ہے فرداؤ گلزار بتاؤ وہ کہاں ہے پتا گئے کہاں ہے وہ یہ ہے گلزار فرداؤ سمجھے جی کیا تو ہمارے بزرگوں کے لیے سعادت دار ہے ان کے لیے کیا ہے ویڈے داران ہے کافروں کے لیے آپ فرما کافروں کے ساتو ان قریب مغلوب ہو تم مکافتا ہوگا دنیا میں جہنم اور اکٹھے کیے جاؤ گے آخرت طرف جہنم کے اور برا ہے بچھونا. میرے یہ ادھر فرمایا نا کلین کا فرو ستو گلا ابھی تم کیا ہو گئے مغلوب ہو گئے اب آگے نمونہ مغلوبیت لکھو ابھی تو مغلوب ہو گئے کد کان الم آیا تو نمونہ مغلوبیت کہ ماکبال کے ساتھ رب بھی آ گیا بھائی نمون مغلوبیت کیسے دکھایا گیا غزبائے بدر کے اندر کیا غزب بدر دوسری ہجری کے اندر دوسرے سال ہوا ہجری کے دوسرے سال ہوا ہجرت کے دوسرے سال ہوا خزوائے پتر مسلمان کتنی تھے تین سو تیرہ اور تقریباً آٹھ تلواریں تھیں اندازہ تو آٹھ تلواری سے تین سو تیرہ مسلمان ہیں ادھر کتنی کافر ہیں جی ہزار کافیر ہے سمجھے ادھر تین سو تیرہ مسلمان ہیں تو یہ ان کافروں کے اوپر غالب بھاگ یا نہیں تو اللہ تعالی نے نمونہ بیان کر دیا مغلوبیت کا کہ جو ہم نے کہا نا سب وہ تمہارے سامنے مغروب ہو گیا کافی نکم آیا تم نمونہ مغلوبیت لکھا ہے بے شاک تھا واسطے تمہارے نمونہ آیا تم کہ نمونہ لکھو سی فی, فی آتا یا نیتا کا دو جماعتوں کے اندر جو کہ ملی تھی کے نیچے لکھی تھی یوم بدر لکھو کا تھی بدر کے دن دو جماعتیں پیلی تھیں یوم بدر ایک جماعت وہ تھی جو لڑتی تھی اللہ کے راہ میں وہ کون تھے مسلمان بو خرا کافر تم دوسری جماعت کیا تھی جی کافر تھی یارو مثلہم ہو مس اس کے دو مطلب ہیں جی سمجھے جی کے تین مطلب ہو سکتے ہیں چا جی ایک مطلب تو یہ ہے لکھ لو اوپر ہاشے پہ لکھ دو ذرا مسلح مسلمان کتنی تھے جی جی تین سو تیرہ تھے سمجھے اور کافر کتنی تھے جی جی ہزار تھے مسلمانوں سے کافر سہ گنا تھے یا نہیں سہ گنا سے بھی کچھ زیادہ تھے یا دگرے تھے لیکن ادھر مسلح ہم لکھا ہوا ہے دو مسلے ہر دو مصریں تو نہیں تھی کتنی مصریں تھیں تین مثریں تھیں تو مسلح ہم کے اوپر ہاشیہ لکھ لو تسلیہ برائے تکرار کبھی تسنیا سے دو مراد نہیں ہوتے کیا مراد ہوتا ہے تکرار بابا زیادہ مراد ہوتا ہے قرآن پاک میں آگے آئے گا پر جیل باصرا کر رہا ہے پر جیل باصرا نگاہ کو بار بار لوٹاؤ یا دو دفعہ لوٹاؤ بار بار لوٹاؤ تو یہاں مسئلہ ہم تسنیاں برائے تکرار لکھو اب مانا لکھو دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو کا پل بھی کافر ہے ہوم کا مرجا بھی کافر دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو مسلح ہم ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ لکھ لیا جی اب یرونا کا فائل آپ نے کس کو بنایا کافروں کو ہم ضمیر کا مرجع بھی کافر اب دوسرا معنی لکھنے کی ضرورت نہیں خود سمجھ آؤ گے کہ یارونا کا فائل کس کو بناؤ مسلمانوں کو اور ہم ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ کافروں کو دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو مسلح اپنے سے کئی سے زیادہ اب آگے سمجھ مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے اپنے سے کئی حصے زیادہ دو معنی آ گئے تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر ایک پری ہر ایک پری دوسرے حریف کو کئی حصے زیادہ دیکھتا تھا یہ تین معنی ہیں ہر ایک پری اپنے مقابل کو دگنا دیکھتا تھا یہاں کئی حصے نہ کہو دگنا لکھ لو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 یہ مختلف اوقات میں ہوا پہلے ایسا تھا کہ اسے سیبن تھے لیکن جب لڑائی شروع ہوئی پھر کیا ہوا ہر فریق ایک دوسرے کو کیا دیکھتا تھا دگنا دیکھتا تھا مسلمان ان کو چھ دیکھتے تھے وہ ان کو بھی نہیں دیکھتے تھے دو ہزار دیکھتے اب باتیں نہیں سمجھتے یارو نہ ہو مسلے براجل دیکھتے تھے فریق مخالف ہو کیا اپنا دگنا ہر ایک فریق ہی دیکھتا تھا دیکھنا آنکھ کا بلّری اور اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں اپنے نصرت کا جس کو کہتے ہیں بے شک اس میں البغی برات دیکھنے والوں کے لیے زیا نلی ناخ اسباب ہرمان سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر مغلوب بھی ہو رہے ہیں حضور کے بھی دیکھ رہے ہیں پھر کیوں محروم ہیں اسلام کیوں نہیں لے آتے آخر اسباب ہرمان کیا ہے محرومی کے اسباب لکھ لیا محرومی کے اسباب اسباب ارمان مزین کیا گیا ہے واسطے لوگوں کے محبت مرغوبات کی شاہباد کے کا منہ کہا لکھو ہاں جن چیزوں کی طرف انسان کو رغبت ہوتی مرغوبات مزین کیا گیا واسطے لوگوں سے محبت مرحوبات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 ناچتا ہوا ڈانس ننگے ڈانس ماشاء اللہ کیا ہے دوسروں کے گھر جانے سے اپنے گھر میں مکالعہ کرتے رہیں گے سمجھے جی تو حاجی صاحب مجبور ہو جاتے ہیں داڑھی بھی ہے ان کی جماعت بہت مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے, ہیں. ہو جاتے ہیں، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا حالانکہ میں تو دیتا ہوں مثالیں وہاں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اتفاق اور داڑھی بھی تھی ان کی جماعت میں وہ انہوں نے تو پکڑ لیا ایک اور مولو صاحب کو کہ تو نے مولوی منظور کا میرا شکوا کیا ٹی وی تو میں لایا ہوں ابھی چند حالانکہ مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ حاجی ٹی وی لایا میں تو ایسے بھی جاتے تھا بال گئے گلنے پڑ گیا تو مول منظور کو کہا ہے کہ ٹی وی لائے وہ ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے بیوی بی اور بیٹے کر دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھے بیچے آپ مسلے پہ بیٹھے ہوئے تسبیح ٹکاٹک ٹھک ٹک ٹھک ٹھک ارے تسبیح کا فائدہ دے گی کیا فائدہ دے گی نہیں علیہ المنکر بھی ہونی چاہیے ڈنڈا بھی چڑھایا کرو ہاں تصبی پھیری من کا پھرا دل نہ پھرا تو کیا ہوا تیری تسبیح پھر رہی ہے من کا پھر رہا دل نہیں پھر بابا ڈنڈا دکھایا کرو سمجھے جی ڈنڈا دکھایا کرو ایسے کوئی بیوی کا ہے نا یا بیٹے کا ہے تو میں حضور کیا فرماتے ہیں انفق اللہ عیال کا منتل ہے بیوی بچوں کو خرچہ اچھا دو جتنی مانگیں دو آگ ہے بلا ترپا انا کا یہ لاب ہے یا نہیں ڈنڈا کڑکاؤ آ ڈنڈا دور نہ کیا کرو کیا کہاں پہنچ گیا جی تو مرغو بعد میں سے کون ہے جی عورتیں بھی ہیں اور کون ہیں جی ہاں بیٹے بھی ہیں بل کنا تیر اور خزانے ڈھیر لگے ہوئے کنا تیر کا منع خزانے لگے ہوئے. کہ بہت سے خزانے ہوں پیسے ہوں تو وہ بھی خدا کی راہ سے روکتے ہیں یا نہیں جی بھائی ہزار روپیہ ہو ہزار روپیہ تو اس کی زکاط کتنی ہوگی پچیس روپیہ ہوگا <تصفح> کتنی لاکھ روپیہ ہو تو اس کی ہزار زکاط کتنی ہوگی ڈھائی ہزار اور کروڑ روپیہ ہو تو اس کی زکات کتنی ہوگی ڈھائی لاکھ ہوگی اب کروڑ روپیہ جب دیکھتا ہے نا تاجر کہ اس کی زکات ہوئی ڈھائی لاکھ کون دے وہ پچیس روپئے تو آسان ہوتے ہیں ہزار سے دینے لیکن ڈھائی لاکھ بڑا مشکل ہے اور جو ارب پتی ہیں ان کے لیے ڈھائی کروڑ ہو گئے ارب کا بڑھتا جائے گا تو ہوئی اتنا کون دے تو کنا مکن تراج ہیں روکتے ہیں نہیں اللہ کے رابطے یہ خزانے ڈھیر لگے ہوئے سونے کے چاندی کے والا خیل مسام اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے مسامہ نشان لگائے ہوئے اس کے دو معنی ہیں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 لگا دیتے تھے عمدگی کا نشان ہوتا تھا تو بعض لوگوں کو کس سے محبت آئے گھوڑوں سے محبت ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آئے گا آگے گھوڑوں سے محبت تھے ان کو سمجھے گا اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے لیکن گھوڑوں سے محبت جہاد کے لیے تھی میرے شاید سے حضرت امروتی رحمہ اللہ تعالی وہ گھوڑے پالتے تھے کچھ نہ کچھ کسی نے حضرت کیا حضرت تمروٹی سے حضرت تم گھوڑے پالتے ہو فرمایا انگریز کے ساتھ جہاد کے لیے پاکتا ہوں اس کے ساتھ انگریز کے ساتھ جہاد کروں گا اس لیے گھوڑے پالتا ہوں نیت خالی گھوڑے نشان لگے بل انعام جانور بعض لوگوں کو دوسرے جانوروں سے محبت ہوتی ہے کسی کو بیل سے کسی کو گائے سے کسی کو اوپ سے ہوتے یا نہیں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 سوئے بکا راگ بشو اے دل ربا فنا سے کس طرح کیا بکا کس طرح بکا راگ بشو اے دل ربا جز خال کے عرض و سما ہم درپنا ہم درپنا فنا سے برغا کے دیکھو جی کا مطالح ہے یا کہ یہ اسباب ہیں دنیا کی زندگی کے ولہ غسل البا اللہ ان کے ہاں اچھا انجام ہے حسن آپ کا من اچھا ٹھکانا بھی ہے اچھا انجام ہے تو اس حصے کے اندر تزہید من دنیا ہے اور ترغیب آخرا ہے دنیا سے بے رفت اور آفسات کی طرف ترغیب دی گی من منتیا ترغیب اللہ جب فرمایا کہ اللہ کے ہاں اچھا انجام ہے تو اب حسن باب کی تفصیل ہے کل ا نبم اس سے کس کی تفصیل ہے حسن باب یا حسن انجام جو ہی لکھو حسن باب کی تفصیل آپ فرما دیجئے کیا خبر دو میں تم کو ساتھ بہتر کے ان چیزوں سے ظاہم کا مشارہ کون بنے گا وہ سب چیزیں مذکورہ لل دین واسطے ان لوگوں کے جو ڈر گئے متقی نزدیک رب ان کے جنات تجری من جناتری انہار خالدین پیا پڑا ہے نا ازواج متحرت پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور رضا مندی ہوگی اللہ کے طرف سے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ رازی رضا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ساتھ بندوں کے اللہ دین یقول اوساف مستقین پہلے تھا نا لینتا کے لیے بہشتے ہیں اب متقین کے اوصاف کا بیان ہے اللہ دین یقول اوساف مستقین میرے عزیز اللہ دین یقول کی آسان ترقیم میں آپ کو بتاؤں کہ العباد کی صفت بنا لے اس کو محسوس مرفوع منصوب ہر طریقے پہ آتا ہے یہ اللہ دین یقول جو کہتے ہیں صفت نمبر ایک صفت نمبر ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے بس بخش دے ہمارے گناہوں کو بچاؤ ہم خدا بار سے نمبر کتنی جی دو کے تینوں کے اسما کہے جا رہے وساد تین سچ بولنے والے نمبر کتنی ول تین نمبر چار پر والمنفقین پانچ نمبر خرچ کرنے والے وستقرین نمبر کتنی چھ استقار کرنے والے سحری کے وقت شاہد اللہ ان لا الہ الا اللہ مضمون توحید دوسری بات کدھر بھی ہو کا لفظ ہے یا نہیں ان لا الہ الا اللہ کے نیچے کا لکھو جی مضمون توحید دوسری بات تو انہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور شاہد اللہ پہلے دلیل واہ ہے دلیل پہلے دے دیا ہے اللہ نے جو گواہی دی تو دلیل باحج نہ ہوئی تو شاہد اللہ دلیل باعج پہلے ہے اللہ اللہ یہ دعوے توحید کا ہے بعد میں ہے نا دلیل کے اور ہے دوسری بات ول ملائے کا اللہ ہی گواہی دیتا ہے فرشتے بھی یہ دلیل نقلی از ملائکا ول کے کا کو دلیل نقلی از ملائکا العلم صاحب علم کے ہی کبھی ہی دیتے ہیں یہ دلیل نقل یاد انبیاء و علماء صاحب علم کے کون ہیں جی انبیاء اور علماء ان سے دلیل نقلی دلیل نقلی نکلی انبیاء و علماء تو کتنی دلائل آگے جی دلیل واہ گئی اور دو دلیلیں گا گئی نکلی کامن بال قسط کس سے حال بن رہا ہے اللہ سے گوائی دی اللہ نے کین ہے اللہ تعالی صاحب کس کے انصاف لا الہ الا اللہ اب آپ کا میں امتحان لیتا ہوں پہلے لا الہ الا اللہ ہے اب بھی لا الہ الا اللہ اب کیوں ہے لکھو سمرائے دلائے لا الہ الا ہو دلائے انت انت اللہ العزیز الحکیم سمرائے دین اندین علیہ السلام حقانیت اسلام نصارا کو کہا گیا کہ ہیری پیری نہ کرو عیسی علیہ السلام ابن اللہ نہ کہو خدا نہ کہو مسلمان ہو جاؤ اب حق مذہب اسلام ہے یا دوسرے مذہبی حق ہے وہ آج کل تحریک ہے تمہارے پاکستان کے اندر یہی تاریخ ہے کہ تمام مذاہب کو کیا کہو حق کہو کہوی سال اسلام نبی برحق تھے تو ان کا مذہبی بر حق ہے السلام نبی برحق تھے تو ان کے مذہب کو بھی بر حق کہ برحق ہے یار وہ نبی بر حق ہے اب بھی نبی بر حق ہے لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے یا باقی ہے لو کانوسا بھائی منہ سارے خود بھی زندہ ہوتے تھے وہ میری اتباع کرتے وہ کہاں یہودیہ بار حق رہے گی اندین علیہ السلام حقان عطلام دین کے ساتھ المرضی انت دین المرضی پسندیدہ بے شک دین پسندیدہ نزدیک اللہ کے کیا ہے اسلام ہے اور دین کوئی پسندیدہ نہیں وَمَا مختارا الَّذِينَ ابت الکتاب یہ ہے اہل کتاب کو وہ مختار افاظ ہے اہل کتاب کو یہ پہلے آپ نے پڑھا تھا اختلاف کس نے ڈالا مولوی اور پیروں نے پاتل مولوی اور پھی کب ڈالا وہی وہ بہجن اور نئی اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گا کتاب کو یہ مولنا پیر مگر بعض آ گیا ان کے پاس علم بہ بینہم آپس کی سب سے اور جو کفر کرتا اللہ کے عیدوں کے ساتھ اللہ جلد حساب لینے والا ہے پین خاطہ سلو کے رسول سلوک رسول بلمان دی جو ضدی ہے نا نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو پاس اگر جھگڑا کرتے رہے تیرے ساتھ ہے میرے ماں تو آپ فرما دیجیے اصلم تو للہ تاب کر چکا ہوں میں ذات اپنی واسطے اللہ نے منیتا بانی یہ واؤ آتفا ہے من موصولہ ہے اتبانی شیلا موصول شیلا مل کے اس کا ات کس پہ پڑھے گا تو پہس پہ پڑھے گا اصلم تو کا تو نہیں زمیر پائل کا اس پہ پڑے گا لیکن آپ سوال کریں گے کہ ضمیر مرفو مت صرف ہاتھ ڈالا جائے تو تاکید ہوتی جی ہے کہ اس کے ذات تو یہاں آنا تو نہیں لکھا ہوا تو اس کا جواب ہے کہ فاصلہ ہے کیا؟ جب فاصلہ آ جائے تو تاکہ کی ضرورت نہیں پڑتی کیا فاصلہ ہے واضح اللہ آپ سمجھ آئے گی نا بس آپ فرما دیجئے تابع کر چکا ہوں میں ساتھ اپنی کو واسطے اللہ کے میں بھی اور جو میرے کون ہیں مطے ہیں وہ بھی تابع کر چکے اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی میری وہ بھی اللہ کے تابع ہیں اور کہے تو واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب کو یہود اور امیوں کو بھی کون ہے جی یہی مشرقین مکہ تم کیا تم بھی تابے ہوتے ہو تاب ہو جائیں مسلمان بن جائیں تو ہدایت ہی یافتہ ہیں اور اگر پھرے رہیں تو تیرے اوپر پہنچا دینا ہے آپ نے اپنا فریض ادا کر دیا آپ بندو کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ دیکھنے والے ہیں ساتھ بندوں کے شہید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 يا صاحب بشر من ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام